کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کو اس قبلے سے جس پر تھے تم فرما دو کہ پورب اور پچھم سب اللہ ہی کا ہے جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ بیان فرمایا چنا چند آیتیں مزید آگے آیت نمبر ایک سو چوالیس میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے قد نرہ تقلب وجہك فی السما فلنولینک قبلتا ترضاہا فولی وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ وئن اللذین اوثو الكتاب لیعلمون انہو الحق من ربہن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 ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کوتخو سے بے خبر نہیں تو اللہ تبارک کا تعالی نے اس آیت مقدسہ یہ نسا قلصہ سے دوسرے سپارے کا آغاز فرمایا ہے اور تبدیلی قبل کا بہت ہی مشہور و معروف یہ واقعہ ہے یاد رکھیے کہ تاریخ کعبہ سے متعلق تو مفسرین نے پہلے سپارے کے بیچ میں آخر میں کافی کچھ بیان فرمایا اب یہاں پر یہ سمجھ لیجیے کہ عبادت کے لیے کوئی سمت ضرور چاہیے یہ مطلب ایک ضروری سی بات ہے ملائکہ اور جنوں ان سب کی عبادتوں کے لیے سمتیں مقرر ہیں جسے ان کا قبلہ کہا جاتا ہے چنانچہ حاملین ارش کا قبلہ ارش اعظم ملائکہ برورا کا قبلہ کرسی اور ملائکہ کا وغیرہ کا قبلہ بیت المعمور ہے تو ضرورت تھی کہ فرشیوں کا بھی کوئی قبلہ ہو ان کے لیے از آدم تا موسا علیہ السلام کا عبۃ اللہ قبلہ رہا مگر حضرت موس علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ بنا مگر یہودیوں نے اس کا غربی حصہ اور عیسائیوں نے شرکی حصہ اختیار کیا حضور علیہ اللہۃ وسلام مراج اور موجودہ نماز کی فرضیت سے پہلے بھی رب کے عابد و ساجد تھے مگر آپ کی وہ عبادت موجودہ نماز سے مختلف تھی بلکہ حق یہ ہے کہ بچپن ہی سے رب کی عبادت کا ذوق و شوق تھا مگر چونکہ آپ کسی وقت بھی کسی پیغمبر کے امتی نہ ہوئے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کسی دین کی اتباع میں نہ تھی بلکہ اپنے کشف سے اور یہ کشف قدرتی طور پر شریعت ابراہیمی کے مطابق تھا چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے شروع میں بیت المقدس اور بعد میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائی یاد رکھیے کہ تفسیر کبیر میں تفسیر عزیزی وغیرہ ہما میں قبلہ اور اس کی تبدیلی کی حکمتیں بیان فرمائی گئی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہی ہیں کہ نماز کے لیے قبلہ مقرر کرنے میں چند حکمتیں یہ ہیں کہ انسان میں قوت عقلیہ بھی ہے اور قوت خیالیہ بھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی اس لیے کوئی عقلی بات سمجھاتے وقت کوئی خیالی صورت سامنے رکھ لی جائے جلد سمجھ میں آ جائیں اب دیکھیے اقلیت والے مسلس مربع کے خطوط کھینچ کر ضلع اور زاویہ وغیرہ سمجھاتے ہیں علم حیت والے قرہ سامنے رکھ کر آسمانی خطوط معد انہار اور منطقات البروج وغیرہ بتاتے ہیں آیا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے عرض معروض کرتی ہے تاکہ خیال نہ بٹے جب رب کے بندے اس کی عبادت کریں تو چونکہ وہ سامنے ہونے اور دنیا میں نظر آنے سے اللہ پاک ہے تو چاہیے کہ خیال جمانے کے لیے کسی طرف منہ کر لیا جائے اسی جہد کا نام قبلہ ہے اور دوسری حکمت کہ نماز میں دل کی حاضری ضروری ہے اور یہ سکون سے حاصل ہوگی اور سکون جب ہی ہوگا کہ کسی طرف دیہان نہ ہو اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ایک ہی طرف رخ رہے اسی طرف کا نام قبلہ ہے اور مسلمانوں میں اتفاق و محبت رب کی بڑی نعمت ہے اگر ہر شخص علیحدہ جہد پر نماز پڑھے تو اختلاف ظاہر ہوگا ضروری تھا کہ ایک اللہ کے بندے اور ایک نبی کے امتی ایک ہی طرف نماز پڑھے کہ ظاہری اتفاق سے دلی اور روحانی اتفاق بھی پیدا ہو اور بعض جگہ بانس سے چونکہ افضل ہے جس سے لوگ فیض باتیں ہیں قبلہ زمین کے دوسرے حصوں سے بہتر ہے جہاں رب کی خاص تجلی ہے اسی طرح نماز پڑھنے میں نور اللہ حاصل ہوں گے یاد رکھیے نبی القبلا تین ہے انہیں دو قبلوں والے پیغمبر اور گزشتہ پیغمبروں نے بھی خبر دی تھی کہ نبی آخر الزما صلی اللہ تعالی وسلم نبی الحرمین اور امام القبلہ تعین ہوں گے یعنی ان کے ایک حرم مکے میں تو پیدائش ہوگی اور دوسرے حرم یعنی مدینہ طیبہ میں رہائش وصال اور ان کی ابتدا ایک قبلہ یعنی بیت المقدس پر ہوگی اور انتہا دوسرے قبلہ یعنی کعبے پر یہ تبدیلی آپ کے نبی آخر جمع ہونے کی علامت ہے اور بعض پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی بعض نے کعبے کی طرف حضور علیہ سلاۃ وسلام میں چونکہ سارے انبیاء کرام رام علیہم السلاط و السلام کے کمالات ہیں لہذا ضروری تھا کہ آپ دونوں طرف نماز پڑھے اور قبلے سے حضور کی عظمت نہیں بلکہ حضور سے قبلے کی عزت ہے مرضی الہی یہ تھی کہ دونوں قبلوں کو حضور کے سجدوں سے عزت دی جائے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کعبے میں بھی امام بنایا گیا اور معراج کی رات بیت المقدس میں بھی اور یہود اور عیسائی مشرق یا مغرب پر اڑ گئے اسی تبدیلی سے پتا لگا کہ مسلمان کسی سمت کے پجاری نہیں ہیں مسلمان کسی سمت کے پجاری جو ہیں وہ نہیں ہیں اللہ اکبر بلکہ رب کے عابد ہیں کہ اس کے حکم پر جھک جاتے ہیں اور تبدیلی قبلہ سے عزت مصطفیٰ کا اظہار ہے کہ انہیں کی خواہش سے کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا تو اللہ تعالی نے دوسرے سپارے کے آغاز میں ہی قبلے کی تبدیلی سے متعلق فرمایا اور کس شان سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جو ہے وہ شان جو ہے الحمد ارشاد فرمائی ہے اندازے خداوندی بندی دیکھیے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 اللہ اللہ تو نبی پاک علیہ السلام کی خوشی جس طرف ہے رب نے اس سمت کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقام مصطفیٰ دیکھیے جس شان سے اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی جو ہے یہاں شان جو ہے وہ بیان فرمائی ہے چنانچہ یہ تو آغاز کا معاملہ ہے پھر اسی دوسرے سپارے میں ہی اللہ نے اس امت کو امت وسط بھی فرمایا و کضالی کا اللہ تو ظاہر ہے کہ امت وسط کہا جاتا ہے اور پھر اسی دوسرے سپارے میں اللہ تبارک کا وطا جل نے ذکر سے متعلق بھی ارشاد فرمایا اور کس شان سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا وہ شان آپ سماج فرمائے وش قر تخرون تو میری یاد کرو میں تو تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشو نا شکری نہ کرو اللہ اکبر کبیرہ درس یہ دیا گیا اے لوگ جب اللہ نے تکرم سے بلا عمل اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے جب تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی بغیر تمہارے مانگے ہوئے اللہ تعالی نے تم پر اتنا جو ہے وہ کرم فرمایا تو تم بھی دو کام کرنا ایک اللہ کا ذکر دوسری اللہ کی نعمتوں کا شکر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے عالم میں تمہارا چرچا ہوگا اور شکر سے تمہاری نعمتیں بڑھیں گی نہ شکری نہ کرنا کہ اس میں نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے تو اللہ کو اطاعت سے یاد کرو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا تم مجھے دعا سے یاد کرو میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا تم اللہ کو ثناء اور اطاعت سے یاد کرو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ثناء اور نعمت سے یاد کروں گا تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں جنگلوں اور وحشت کے میدانوں میں یاد کروں گا تم مجھے راحت میں یاد کرو میں تمہیں بلا میں یاد کروں گا تم مجھے مجاہدہ سے یاد کرو میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا تم مجھے صدق کو اخلاص سے یاد کرو میں تمہیں چھٹکارہ اور اختصاص سے یاد کروں گا تم مجھے زندگی میں ربوبیت سے یاد کرو میں تمہیں مرتے وقت ابوبیت ابودیت سے جو ہے وہ یاد کروں گا تم کہو یا ربی یا عبدی تم کہو تو یا ربی میں کہوں گا یا عبدی تم کہو میں گناہ ہوں اور رب فرماتا ہے میں کہوں گا کہ میں غفار ہوں تو یاد رکھیے اللہ کا ذکر بہترین عبادت ہے مشکات میں تفسیر در منصور میں مسلم میں بخاری میں بہت کچھ اس سے متعلق ارشاد فرمایا گیا دیگر احادیث کی کتب اور تفاصر میں بھی ہے یاد رکھیے ایک روایت یہ ہے کہ جو قوم اللہ کا ذکر کرے اسے فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں گھیر لیتی ہے اور انہیں سکون قلب نصیب ہوتا ہے اور اللہ ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے بندہ نوافر سے رب کا پیارا بن جاتا ہے جس سے کہ رب اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے اللہ کے ذاکر کو ربانی کو۔ ہوتے ملتی ہیں اور اس سے عجیب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے کوئلہ آگ میں رہ کر آگ کا سا کام کرتا ہے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے اور اسی حال پر دنیا سے چلا جائے آہ شیطان انسان کے دل پر چپٹا رہتا ہے اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے غافلوں میں زاکر ایسا ہے جیسا بھاگے ہوئے لشکر میں جہاد کرنے والا اور جیسے خشک درخت میں ہری شاخ اور جیسے اندھیرے گھر میں چراغ جو رب کو دل میں یاد کرے رب بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہے اور جو جماعت میں یاد کرے تو رب اسے ملائکہ کی جماعت میں یاد کرتا ہے اب ذکر ظاہر ہے کہ باللسان ہو یا ذکر بالجنان جنان ہو یا پھر ذکر بالارکان ارکان ہو ذکر باللسان زبان سے تسبی تحمید اور تلاوت کرنا ذکر بالجنان یعنی قلبی ذکر اور اسی طرح ذکر بالارکان ارکان یعنی ظاہری اور باطنی آغاز کو اچھے کام میں مشغول رکھنا اور برے کام سے روکنا تو کسی بھی طرح کا ذکر کیا جائے اللہ تبارک وطالعہ کی اور شکر بھی رب کی بڑی عبادت ہے ادرا درجہ یہ ہے کہ ہر نعمت کو رب کی طرف سے جانے اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر نعمت پر رب کی تعریف کرے اس سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں سے بچے اس سے بڑھ کر یہ کہ رب کی کسی نعمت کو گناہ میں خرچ نہ کرے اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر نعمت کو عبادت میں صرف کرے ہر نعمت کو عبادت میں صرف کرے یہ شکر کا اعلی درجہ ہے اور یہی شریعت و طریقت کا اصل اصول عوام کا شکر تو یہ ہے کہ رب کی ہر نعمت میں سے رب کا حصہ نکالے بعض سان سے رب کے کام میں خرچ کرے ہاتھ ماں سے کچھ کام رب کے لیے کرے دن رات کی بعض گھڑیاں رب کے لیے کام کے لیے وقف کرے اور خواص کا شکریہ یہ ہے کہ دل تیرا جان تیری عاشق شہدا تیرا سب تو تیرا ہے پھر کس لیے میرا تیرا یعنی ہر ساعت ہر سانس رب کے لیے صرف ہو کھائے تو رب کے لیے سوئے تو رب کے لیے کہ ان کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادات کرے ہر کام میں سنت رسول پر عمل کا خیال رکھے سمجھے کہ سونا جاگنا مرنا جینا یہ ظاہر ہے کہ زندگی کا طریقہ اور نبی کریم علیہ السلط وسلام کی مبارک سنت اللہ تبارک وطالعہ دوسرے پارے میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے بہت مشہور آیت ہے یا ان اللہ معد اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے بہت مشہور آیت مقدسہ ہے صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کسی سخت کام میں دل پر قدورت نہ آنے دے اور اگر آ بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے اور کام کو سخت نہ جانے اب صبر ایک تو بدن کا ہوتا ہے اور ایک نفس کا بدن کا صبر یہ ہے کہ رضا مولا کے لیے سخت محنت برداشت کرے روزہ نماز حج سردی کے موسم کے وضو وغیرہ کی سختی پر خیال نہ کرے یا بدنی امراض پر رب سے ناراض نہ ہو علاج اور دعا خلاف صبر نہیں ہے اور نفس والا صبر یہ ہے کہ نفس کو اس کی ناجائز خواہشوں سے روکے ہر قسم اس کی بہت سی قسمیں ہیں ہر قسم کا علیحدہ نام ہے پیٹ اور شرمگاہ کی غلط خواہش سے روکنے کو عفت کہتے ہیں مال و دولت کی حوت سے بعد رہنے کو کنا اگ اور مصیبت میں تحمل کرنے کو صبر اور تکبر سے بچنے کو حوصلہ جہاد کفار میں قائم رہنے کو شٹاغ اور غصے میں آنے میں رہنے کو حلم اور زبان سے کسی کا راز پاشنا نہ کرنے کو رازداری کہتے ہیں یاد رکھیے کسی کی موت وغیرہ پر آنکھ سے آنسو بہنا یا چہرے کا رنگ بدل جانا یہ یا صبر کے الفاظ بولنا یہ بے صبری نہیں ہے حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا ربی اللہ تعالی عنہ نے طبیع پاک علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے پر بے شمار آنسو بھی بہائے اور کچھ الفاظ بھی فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو حالانکہ وہ صادرین کی سردار ہیں ہاں کپڑے پھاڑنا بال نوچنا منہ پر تھپڑ مارنا رب کی شکایت کرنا یہ بے صبری ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ خاص مصیبت کے وقت برداشت کرنا صبر ہے بے بےصبری اور بے قراری سے تھک کر خاموش ہو جانے کا نام صبر نہیں ہے یہی ذہن میں رکھیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں وسیلے کا ذکر بھی فرمایا ہے یا صبری اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو تو ظاہر صبر اور نماز جو ہے وہ رب تو نہیں ہے یہ تو رب کی عبادات ہیں صبر بھی ایک مقام ہے نماز اللہ کی عبادت ہے لہذا جب صبر اور نماز جو کہ غیر اللہ ہیں ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو جو نمازی ہیں اور جو صابرین ہیں اور ہر نبی نمازی ہے ہر نبی صابر ہے لہٰذا ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے چنانچہ دوسرے بارے کی ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے ولا تحبیل اللہ اموات بل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 اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ تو اسی طرح زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی محسوس نہیں ہوتی اللہ نے یہاں تو شہدا کو مردہ کہنے سے روکا اور پھر ایک اور موقع پر شہدا راہ خدا کو مردہ سمجھو بھی نہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ فرمایا کہ شہدا راہ خدا کو مردہ سمجھو بھی نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ شہدا کی زندگی ایسی یقینی ہے کہ انہیں مردہ سمجھنا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 ملک پر حملہ کریں اور اس میں کچھ مر جائیں تو شہید بھی سبھی اللہ ہیں کیونکہ وہ وہاں بھی اسلام پھیلانے کے لیے اور دینی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جہاد منسوخ ہو چکا اور جب جاری تھا تب بھی سفا کرنے کے لیے تھا نہ کہ ان پر حملہ کرنے کے لیے یہ غلط ہے اور جہاد کا انکار کفر ہے یاد رکھیے نہ تو جہاد منسوخ ہوا ہے اور نہ قیامت تک منسوخ ہوگا نیز سوائے جنگِ عہد اور خندق کے باقی تمام وضوات میں صحابہ ہی نے کفار پر حملہ کیا اللہ اکبر کبیرہ تو شہید کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے حاضر یا گواہ کے عرف میں شہید وہ مسلمان بالغ ہے جو ظلمن مارا جائے اور قاتل پر اس کے قتل سے مال واجب نہ ہو اس کو شہید کہنے کی چند بجے ہیں ایک یہ کہ دیگر مسلمان قیامت کے حساب و کتاب سے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 وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے بھیجا جائے تاکہ پھر شہادت کی لذت پاؤں حکم الٰہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بار آزما کر پھر نہیں آزماتے تیسرے یہ یہ عام مسلمان کی عمت میں گزشتہ انبیاء کے گواہ ہوں گے مگر شہدا سرکاری گواہ جیسا کہ اب بھی بعض مقدمات میں خفیہ پولیس یا ڈاکٹر وغیرہ سرکاری گواہ بنتے ہیں یا دنیا میں باقی مسلمان تو اپنی زبان قلم وغیرہ سے حقانیت اسلام کی گواہی دیتے ہیں مگر شہید اپنے خون سے توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے اللہ اکبر کہ اس کا ہر قطرہ خون کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شہید کی بردو قسمیں ہیں شہید فکی ہی، شہید حکمی بہرحال ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شہید کے موضوع پر ہم نے چونکہ طویل بیان بھی یہاں کیا تھا لہذا یہاں حاجت نہیں کہ تفصیل اتنی بیان کی جائے بہرحال دوسرے سپارے میں اللہ رب العزت نے سہدا کی زندگی کا بیان جو ہے وہ فرمایا ہے سنا چی اللہ تبارک کا عالی جلالہ نے باقی آیات نازل فرمائی ہیں دوسرے سبارے میں جن کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ ان میں یہ بھی ہے انما حرم علیکم المیتتا والدن و لحم الخنزیر وما اہل بہی لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانا کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو جو نہ چار ہو نہ یوں کے خواہش سے کھائے اور نہ یوں کے ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے درس یہ دیا گیا اے مسلمانوں تم بے وقوف کفار کی باتوں میں نہ آؤ رب کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے حلال طیب چیزیں مزے سے کھاؤ تم پر رب نے جو ہیں یہ چیزیں حرام فرما دی ہیں کہ مردار بہتا ہوا خون سور کے اجزاء اور خصوصاً گوشت اور وہ جانور جسے غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس میں بھی تمہارے واسطے ہی آسانی ہے کہ جو کسی مصیبت میں پھنسے کہ اس کی جان پر بن جائے تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت انہیں کھا لے ہم ہاں مزے کے لیے یا ضرورت سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کرے اللہ تعالی بڑا غفور رقیم ہے بندوں کے لیے اس نے بہت آسانی فرما دی یاد رکھیے جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا کہ یا تو رب کا نام لیا ہی نہ گیا یا رب کے ساتھ بطری کے اٹک دوسرے کا نام بھی لیا گیا وہ حرام ہے اگر کوئی جیسے یوں کہے بسم اللہ و محمد الرسول اللہ اب ظاہر اللہ کے نام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا نام لے لیا بغیر اطب کے کہا تو جائز مگر مکرو جیسے بسم اللہ محمد الرسول اللہ اگر ضبع سے پہلے یا بعد میں کسی کا نام لیا جائے تو کچھ مزائقہ نہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لینا جو جانور عقیقے کے لیے ولیمے کے لیے میلاد شریف فاتحہ بزرگان دین کی نیت سے پالا جائے وہ حلال اور طیب ہے گیارہویں شریف کے لیے بھی جانور لوگ اس میں بھی حرج نہیں کیونکہ یہاں قرآن نے فرمایا کہ زبا کے وقت اللہ کا نام لیا جائے نا قربانی جب ہم دیتے ہیں تو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ میرا جانور ہے یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے فلاں صاحب کا یہ بیل ہے فلاں کی بچیا ہے تو اب یہ نومینیشن تو ہوتی ہے لیکن یہاں مراد ہے کہ جب ذبح کیا جا رہا ہو تو اس وقت اللہ کا نام لیا جائے اگر وقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا تو وہ جانور مردار ہوگا اور یاد رکھیے یہاں جو خنزیر اور اس کا گوشت پھر بہتا ہوا خون اور پھر مردار کے بارے میں حرام ہونے کا اللہ نے فرمایا تو کل حرام جانور یہ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ کتا بلی گدا وغیرہ سب حرام ہیں یہ یاد رکھیے یاد رکھیے جانور دو قسم کے ہوتے ہیں دریائی اور خشکی دریائی سب حرام ہیں سوائے مچھلی کے دریائی سمندری مچھلی کے علاوہ سب جانور حرام اور خشکی والے پھر دو طرح کے ہیں پرندے اور چرندے یعنی ہوائی اور زمینی پرندے پھر، آ, اچھا زمینی پرندے دو قسم کے ہیں ایک خون والے اور ایک بے خون بغیر خون سب حرام سوائے ٹڈی کے خون والے جو پنجے سے پکڑ کر چیز کھائیں وہ حرام باقی حلال زمینی جانور بھی دو طرح کے ہیں خون والے اور بے خون بے خون سب حرام خون والے کیڑے مکوڑوں بچھو اور جو کیل والے ہوں جیسے کتا بلی وغیرہ وہ حرام باقی حلال اس قاعدے سے صرف تین جانور جو ہیں وہ خارج ہیں جن کے بارے میں مطلب لکھا گیا علماء اس میں اونٹ بھی ہے گھوڑا بھی ہے اور طوطا بھی ہے لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ گھوڑا بھی نہیں کھایا جاتا طوطا بھی نہیں گھوڑا اس لیے نہیں کھایا جاتا کہ یہ ایک اچھا جانور ہے جہاد کے لیے کام آتا تھا اس کی عزت کے پیش نظر اس کو نہیں کھایا جاتا اور طوطا کھانے کی تو ویسے بھی ہمارے ہاں لوگوں میں اتنی وہ ظاہر ہے کہ معروف نہیں ہے تو حرام جانوروں کے یہ اعضا حرام ہے حلال جانوروں کے حلال جانوروں میں بھی جو چیزیں حرام ہے وہ یہ ہیں خون پتا مسانہ نر کا ذکر مادہ کی فرج زبر طوطا تلی و گردہ آ, تلی اور گردہ حضور کو ناپسند تھے ایسے ہی اوجڑی کھانا بھی مکروہ تحریمی اور اسی طرح نبی، کریم علیہ السلام کو بکری کا دست و سینہ زیادہ پسند تھا یہ ذہن میں رکھیے تو کبھی دستی کا گوشت بکرے کا یا بکری کا لیجئے اور سینے کا لیجئے اس نیت کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت شوق سے جو ہے, یعنی ہے یہ سنت ہے کہ اس کو کھایا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا اللذین آمانو یا ایہا اللذین آمانو قطبہ علیہ مل قاسف القتلا الشر بل شرری ول ابدی ول انسا فمن افی الحم بن عقی شہ فطیبہ بال معروف و ادا ان الحسان دالی کا تخفیف مربک و رحمہ فمن اعتدا بدا دالی کا فل اذاب العلیم ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو نا حق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو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 یعنی معافی یعنی اے مسلمانوں تم پر مقتولین کی وجہ سے فرض کیا گیا اس میں برابری ضروری ہے کہ قاتل ہی سے بدلہ لیا جائے نہ کہ کسی اور سے لہذا اگر آزاد کو آزاد قتل کرے تو تم آزاد قاتل ہی کو مارو اگر غلام کو غلام قتل کرے تو تم قاتل غلام ہی کو مار دو اور اگر عورت کو عورت مار ڈالے تو تم قاتلہ عورت سے ہی بدلہ لو یہ نہ ہو کہ قتل کسی نے کیا ہو اور بدلہ کسی اور سے لیا جائے ایسا معاملہ نہیں ہے تو رب کا خاص تم پر کرم ہے جو تمہیں اتنے اختیارات دے دیے ورنہ پچھلی قوموں میں یہ احکام نہ تھے کسی دین میں صرف قصاص کا حق تھا کسی میں صرف معافی کا اب جو شخص اس معافی کے بعد بھی زیادتی کرے تو یا تو قاتل ادائے مال میں ڈھیل کریں یا وارث معافی دے کر جان لینا چاہیں یا زیادہ مال مانگے تو ان کو دردناک عذاب ہوگا یا تو دنیا میں اور یا آخرت میں تو یہ کساس اور دیت کے معاملات اور معافی کے معاملات اللہ تبارک کا وطلا جلا سو پچہتر میں جو ہے آیت نمبر 178 میں جو وہ بیان فرمائے ہیں دوسرے سپارے میں اب اس کی بہرحال ڈیٹیل ہے کافی لیکن ہم دوسرے سپارے کا چونکہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں لہذا ہر آئے سے متعلق تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے بہرحال میرا رب ارشاد فرما رہا ہے مشہور و معروف آیتیں ہیں دوسرے سپارے کی یا کتبہ علیہم کما قطبہ قبل اللہ کم تن اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیز ملے ملے مسلمانوں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو تقوا کی اصل ہے وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں مگر یہ تمہارے واسطے نئی بات نہیں تم سے پہلے اوروں پر بھی فرض رہ چکے ہیں تم اس پر کار بند رہو تاکہ تمہیں تقوا اور پرہیزگاری نصیب ہو یاد رکھیے کہ روزے میں سب حکمتیں ہیں روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے و صاف تھی اب ہمارے اجسموں میں بھی تو روح ہے نا لیکن جب ہمارے جسم میں یہ نہیں تھی اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارا ہم بھی نہیں کھاتے تھے کیونکہ روح کے بغیر جسم حرکت بھی نہیں کر سکتا لہذا کھانے پینے سے یہ محفوظ رہی اجزاء جسم کا بھی یہی حال تھا مگر جب قالب میں ہمارے جسم میں روح آئی دونوں ملے تو جسم روح کی وجہ سے غزاوں کے حاجت مند ہوئے اور گناہوں میں مبتلا تو ضرورت تھی کہ اب بھی کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے بعض رکھا جائے تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد رہے اور پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں اور پھر نفس روح دو دشمن ہیں جن کا مقام جس میں انسان ہے ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کے ضعف کا سبب ہے نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے کبھی ہوتا ہے اور روح نیک اعمال سے تو ضرورت تھی کہ کچھ روز بھوکھا رکھا جائے تاکہ نفس کمزور ہو اس لیے روزے فرض ہوئے اور پھر روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے اور انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے روزوں سے بھوکھوں پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ مالدار اپنی بھوک یاد کر کے فقیر کی بھوک کا پتہ لگاتا ہے یہاں تفسیر روح البیان میں ہے کہ انسانوں کے تیسرے بادشاہ تہمورس کے زمانے میں سخت قہد ساری ہوئی تو مالداروں کو روزے کا حکم دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم دوپہر کا کھانا فقیروں کو دو تاکہ شام کو تم اور وہ دونوں کھاؤ روزے سے بھوک کے برداشت کرنے کی عادت بنتی ہے اگر کبھی کھانا میسر نہ ہو تو انسان گھبراتا نہیں بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اب بھی بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فاقہ بہت بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ اس سے میدے کی اصلاح ہوتی ہے تو بہرحال اللہ تعالی نے جو ہے وہ روزے فرض فرما دیے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا ایام فمن خان اخر خیر ون تسم خیر گنتی کے دن ہیں تو تم میں ہو جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بلا ہے اگر تم جانو تو دیکھیے اللہ فرما رہا ہے ایام معدودات گنتی کے یہ دن ہیں تین سو میں سے تیس یا انتیس دن ہیں جو تم نے روزے میں گزارنے ہیں تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ مطلب خوش دلی سے ادا کرو روزہ چونکہ نفس پر گرا لہذا پچھلی آیت میں بھی مسلمانوں کو تسکین دی گئی اب اور طرح سے تسکین دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں گھبرانا نہیں یہ مشکل کیا ہے نہ تو ساری عمر کے روزے واجب ہیں اور نہ اکثر کے چند گنتی کے دن ہیں لہذا گیارہ مہینے خوب کھاؤ پیو صرف ایک ماہ کے روزے رکھ لو اور اس میں بھی تمہیں اتنی آسانی دی جا رہی ہے کہ تو جو تم میں بیمار ہو یا, یا بیماری کا صحیح اندیشہ کرتا ہو مگر بیماری بھی ایسی ہو جس کے لیے روزہ مضر ہو یا جو سفر میں ہو تو اسے اختیار ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے آئندہ خزا کر لیں اور جو بوڑھے یا مریضے موت اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ان پر ہر روزے کے ایوز ایک مسکین کی خوراک بدلا دے دینا واجب ہے جو کوئی ہمت کر کے زیادہ کر دے تو اس کے لیے اور بھی اچھا ہے ہاں اے مسافروں اور اے بیمارو اگرچہ تمہیں روزہ قضا کرنے کی اجازت تو ہے مگر بہتر یہی ہے کہ ہمت کر کے روزے ہی رکھ لو کیونکہ خبر نہیں کہ آئندہ کیا ہو عبادت میں جلدی بہتر ہے اگر تم اس کے فائدے جانتے ہو تو قر گزرو اللہ اکبر کبیرہ اور پھر متصل یہ ارشاد فرما دیا شہر الرمدان اللزی ام ذیل قرآن حد الس وبی نات الہدا والد فمن کم شاہ رف السم رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں تو تم میں سے جو کوئی پائے یہ مہینہ تو ضرور اس کے روزے رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کا ذکر فرما دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں قرآن کے نزول کا بھی ارشاد فرما دیا ہے میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے کہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کی برکتیں بے شمار ہیں جیسے ہفتوں کے دنوں میں جمعہ افضل ایسے ہی سال کے مہینوں میں رمضان شریف افضل ماہ رمضان کے کئی نام ہیں ماہ رمضان ماہ سفر ماہ مواساد اور ماہ وسعت رزق روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں اور مواصاد کے معنی ہے بلائی کرنا کیونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابل سے بلائی کرنا زیادہ ثواب ہے اس لیے اسے ماہ مواصد کہتے ہیں جس میں رزق کی فراغی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی اور اس کے بے شمار فضائل ہیں یاد رکھیے کعبہ شریف مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ رمضان ہر جگہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے گویا کعبہ کنواں ہے جس کے پاس جانا پڑتا ہے اور یہ بارش ہے جو کہ ہر جگہ خود پہنچتی ہے ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادتیں ہوتی ہیں مثلا بقرا عید کی تن تاریخوں میں حج محرم تن تاریخوں میں حج ہوتا ہے بقرا عید کی اور محرم کی دسویں تاریخ افضل مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے روزہ عبادت افطار عبادت افطار کے بعد تراوی کا انتظار عبادت تراوی پڑھ کر سہری کا انتظار میں سونا بھی عبادت پھر سہری کھانا بھی عبادت غرض یہ کہ ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے رمضان ایک بٹی ہے جیسے کہ بٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر محبوب کے استعمال کے لائق کر دیتی ہے ایسے ہی ماہ رمضان گناہ کو پاک کرتا ہے اور نیکوکاروں کے درجات کو بلند کرتا ہے تو اللہ تبارک بطالہ نے ماہ رمضان اور روزوں کا ذکر قرآن کے نزول کا ذکر بھی دوسرے سپارے میں جو ہے وہ فرما دیا ہے پھر حج اور عمرے کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس پاک کلام میں دوسرے سپارے میں جو ہے وہ فرمایا سناچے ارشاد خداوندی ہے وا تیمل حج وال عمره للہ فئن رحسرتم فما صیطر من الحج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 پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی تو اس میں اللہ تعالی نے حج اور عمرے کا ذکر فرمایا ہے یاد رکھیے حج کے دو ضروری مسئلے بھی بیان ہوئے ایک حج و عمرے کا پورا کرنا دوسرا احرام باندھ کر وجہ معذوری حج نہ کر سکنا اور درس یہ دیا گیا کہ اے مسلمانوں حج وغیرہ شروع کر کے ضرور پورا کرو بلکہ بہتر یہ ہے کہ حج عمرہ ایک ساتھ ختم کرو یعنی قرآن کرو قرآن کرو یہ افضل ہے اب اگر تم حج یا عمرے کا احرام باندھ کر بیماری یا دشمن کی وجہ سے ادا سے معذور ہو جاؤ یعنی مخصر ہو جاؤ تو تم پر جو بھی حدی میسر ہو واجب ہے اور اس میں یہ کرو کہ اونٹ یا گائے یا بکری کسی ذریعے سے حرم میں بیچ دو اور لے جانے والے سے کوئی دن یا تاریخ مقرر کر لو کہ وہاں پہنچ کر حدیث ذبح کرے تو اس وقت تک سر وغیرہ منڈا کر احرام نہ کھولو جب وہ تاریخ آئے تو سر منڈاؤ ہاں جو کوئی سخت بیمار ہو جائے کہ بغیر سر منڈایا آرام نہ ہو سکے جیسے سر سانپ وغیرہ اس کے سر میں جوں آدھا سیسی سی یا درد سر کی تکلیف ہو وہ پہلے ہی سر منڈا اور اس کے عوض یا تین روزے رکھ لے یا چھ مسکیروں کو آدھا آدھا سا گیہوں صدقہ کر دے اور یا اونٹ یا گائے بکری ذبح کر دے خلاصہ یہ کہ اس پر دو چیزیں لازم ہیں ایک احسار حج سے رک جانا کی قربانی جو حرم میں ذبح کی جائے دوسرے تاریخ مقررہ سے پہلے احرام کھولنے کا کفارا جو کہ یہاں ہی ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا ذکر بھی یہاں پر ارشاد فرمایا سنا ایک اور بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام میں دوسرے سپارے میں موجود ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے شراب سے متعلق احکام ہیں دیگر بھی احکام للناس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 شان نزل یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں شراب اور جوے کا بہت رواج ہے تب حضرت سیدنا عمر اور حضرت ابن جبل صدی اللہ تعالی عنہما بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ شراب اور جوئے کا فیصلہ فرمائیے کیونکہ شراب عقل برباد کرتی ہے اور جوا مال کو برباد کر دیتا ہے یاد رکھیے کہ شراب اور جوا مہذب قوموں خاص کر عیسائیوں کی دو خطرناک بیماریاں ہیں جن کا علاج سوائے اسلام کے کسی اور مذہب نے نہیں کیا یہ بلا, یہ بلا بظاہر اچھی اور حقیقت میں سخت نقصان دہ ہے تمام مذاہب نے اس کی ظاہری خوبیوں کو دیکھ کر اسے حلال مانا بلکہ ہندوؤں کے مذہب میں تہواروں پر بھی استعمال ہونے لگی اسلام نے اس کے برے نتائج کی بنا پر اس سے روکا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عرب جیسے ملک سے شراب اور جوے کو مٹانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا موجوہ ہے کیونکہ وہاں شراب پانی کی طرح استعمال ہوتی تھی بچوں کو گٹھی بھی شراب کی دی جاتی تھی کیونکہ اس کا ایک دم چھوڑ دینا ممکن نہ تھا اس لیے اس کی حرمت کے احکام بہت آہستگی سے آئے تو بہرحال مختلف واقعات اس سے متعلق جو وہ اللہ تبارک و تعالی جل نے مختلف واقعات کے تحت اس کی حرمت کے بارے میں وقتاً فوقتاً ارشاد فرما دیا اور پھر حتمی آیتیں بھی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو وہ بیان فرما دی چنانچہ دوسرے سپارے میں ہی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ولا تن کی خل مشرقات مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائیں یہ بہت مشہور آیت مقدسہ ہے اس میں بڑا واضح حکم دے دیا گیا کہ کسی بھی مشرقہ عورت سے کوئی مسلمان جو ہے وہ نکاح نہ کرو ان یہ مسلمانوں کافر عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں کیونکہ نکاح محبت دائمی گھر کی آبادی اور بال بچوں کی پرورش کے لیے ہوتا ہے اختلاف دین کے ہوتے ہوئے یہ تینوں باتیں ممکن ہی نہیں ہیں کیسے ہو سکتی ہیں یہ تینوں باتیں جبکہ دین میں اتنا بڑا اختلاف ہو نہ شوہر بیوی بی کا دل ملے گا اور نہ اتفاقی کی وجہ سے گھر میں رونق بھی نہ ہوگی اور بچوں کی پرورش میں بہت جھگڑا پیدا ہوگا مال تو انہیں اپنے دین پر لانا ماں انہیں اپنے دین پر لانا چاہے گی اور باپ اپنی طرف کھینچے گا اس صورت میں نکاح کا مقصود ہی حاصل نہ ہوگا لہٰذا مشرقہ عورتوں سے نکاح مت کرو بڑا واضح حکم ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا پھر عورتوں سے متعلق مسائل بھی ارشاد ہوئے ویس الکا انل من حيث الله إن الله يحب وَيُحِبُّ مترین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 عورتوں کو تین قسم کے خون آتے ہیں ایک ماہواری اسے حیض کہتے ہیں یہ کہ رحم سے آتا ہے اور اس کی مدت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے اس حالت میں عورت سے جمعہ کرنا حرام عورت پر نماز معاف روزہ بعد میں قضا کرے گی کیونکہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی قرآن کا چھونا بھی حرام عورت کے لیے حیض و نفات کی حالت میں اور قرآن پڑھنا بھی حرام مسجد میں آنا حرام ثواف کرنا سب ناجائز اس کا خون کبھی یہ ہےض خون اس کے بھی کلر بھی برالف نے بیان کیے ہیں یہاں بیان کرنے کی اتنی حاجت نہیں پھر نفاذ وہ خون ہے جو عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کی زیادہ زیادہ مدت چالیس دن اور کم سے کم کچھ بھی ہو سکتی ہے اور پھر ایک استحاضہ ہوتا ہے یہ بیماری ہے جس سے کوئی رخ کھل جاتی ہے اور عورت کو شرمگاہ سے خون آنے لگتا ہے یہ خون چونکہ رہن کا نہیں اس لیے احکام بھی ہے جو نفاذ کسے نہیں اس حالت میں صحبت بھی جائز اور اس پر نواز وغیرہ بھی فرض ہے سنچے یہ حیض کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے پھر اسی طرح طلاق سے متعلق بھی اللہ تبارک وطالعہ نے دوسرے سپارے میں ارشاد فرمایا ہے سناچے مشہور و معروف آیات ہیں دوسرے سپارے کی رب فرمار رہا ہے اطلاق و مرتان ف انسا کم بے معروف ان ولا یشما تم حد یقیما حد اللہ فلاح فلاد ممحد اللہ یہ طلاق دو بار تک ہے پھر بلائی کے ساتھ روک لینا یا نہ کوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے اور تمہیں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 مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے اب ایک یا دو رجعی دے کر شوہر رجوع کر سکتا ہے تین طلاقے ہو جائیں تو اب طلاق مغلزہ ہو گئی اب رجوع نہیں ہو سکتا بہرحال اس کے شرع الفقی اقامات کتب فق میں ہیں جہاں پر پڑے جا سکتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے دوسرے سپارے میں جو ہے نماز سے متعلق اس کی حفاظت کرنے سے متعلق بھی ارشاد فرمایا ہے چنانچہ مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے اللہ تبارک جل جلال ارشاد فرما رہا ہے ہاف صلاوات وسکو قونی تین نگہ بانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز اثر یعنی اس سے مراد اثر کی نماز بھی دی گئی ہے تو نماز اثر سے متعلق حفاظت اور پنج وقتہ نمازوں کی حفاظت سے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اور نماز کی حفاظت کا خاص طور پر ارشاد فرمایا چنانچہ دوسرے سپارے کے اختتامی معاملات پر ہم آتے ہیں ارشاد خدا بندی ہے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 اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسا اور معزز ہارون کے ترقے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو یہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے اختتامی آیات میں فرمایا ہے تابوت سکینہ کے متعلق مطلب مفسرین نے لکھا ہے چند اقوال ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس پر سونے کی چادر چڑی ہوئی تھی جس کا طول تین ہاتھ اور عرض دو ہاتھ تھا جسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اس میں انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی کہ حضور علیہ السلام حالت نماز میں قیام میں ہیں اور آپ کے گرد صحابہ ہیں یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے وراثت انبیاء کرام کو منتقل ہوتا ہوا حضرت موسی علیہ السلام تک پہنچا آپ اس میں طور شریف بھی رکھتے تھے اور اپنا خاص سامان بھی اس میں طوریت کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے اور آپ کے عصا اور آپ کے کپڑے اور نالین شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ ان کا عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر اترتا تھا حضرت موسی علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے اس سے بنی اسرائیل کو تختی چین ملتی تھی آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا ہوا چلا آیا جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور دعا قبول ہوتی کسی کی برکت سے دشمنوں کے مقابلے میں فتح پاتے جب ان کی بدعملی حد سے بڑھ گئی تو ان پر قوم عمال کا مسلط ہو گئی جو اسرائیلیوں سے یہ تابوت بھی چھین کر لے گئی اور اس کو بے حرمتی سے گندی جگہ پر پھینکا اس گستاخی کی وجہ سے قوم امال کا سخت بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے جو اس کے پاس پیشاب کرتا یا تھوکتا بواسیر میں مبتلا ہو جاتا قوم امال کا کی پانچ بستیاں ابھی تباہ ہو گئیں تب انہیں یقین ہوا کہ یہ مصیبتیں تابوت سکینہ کی بے ازبی کی وجہ سے ہیں لہٰذا انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو ہانک دیا اور یہ بنی اسرائیل کو دوبارہ مل گیا تو بہرحال اس سے متعلق بھی تفصیل ہے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی اللہ تبارک کا بطالہ دوسرے سپارے کے اس خلاصے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ عامین آمین, آمین وما علین اللہ الحمد الحمدللہ کل آپ نے پہلے سپارے کا خلاصہ سماعت فرمایا اور آج آپ نے دوسرے سپارے کا خلاصہ بھی سماعت فرما لیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی زندگی رہی تو کل پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے نو بجے تک انشاءاللہ تبارک اللہ تبارکہ ہم تیسرے سپارے سے متعلق بھی خلاصہ بیان کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی کی توفیق سے نیت یہی ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا اور انشاءاللہ اللہ تیس سپارے بھی انشاءاللہ تبارک اللہ تبارکہ ہم مکمل کر لیں اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے آمین تو اب پندرہ سے بیس منٹ باقی ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں آج پہلی تراوی ہے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ شاء تراوی کی نماز بھی ہوگی لہذا تقریباً پونے دس بجے ہمارے ہاں جماعت ہے دس بجے تک دس پانچ تک ترابی شروع ہوگی جو کہ تقریباً سوا گھنٹہ تقریبا لگے گا انشاءاللہ اللہ تو سوا گیارہ بجے تک ہم تراوی سے ساڑھے گیارہ بجے یا گیارہ ساڑھے گیارہ سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ حاضری ہو جائے تو انشاءاللہ شاء تراوی کی نماز عشاء اور تراوی کی نماز کے بعد پھر حاضری ہوگی جب تک آپ بھائی آپس میں گفتگو فرمائیں اور میں تمام بھائیوں سے عرض کروں گا الحمد الحمدللہ روزانہ مغرب سے عشاء کے درمیان پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک ایک سپارے کا جو ہے وہ خلاصہ بیان ہوتا ہے آپ تمام بائی وقت مقررہ سے پہلے تشریف لایا کریں اور نور قرآن کو اپنے سینے میں سموئے قرآن کی بہاریں سنیں اور اللہ کے پاس کلام کا خلاصہ سنیں ایک مسلمان کو اس سے بڑھ کر اور کیا اس کے ذریعے میں خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیارے رب کے پیارے کلام کو جو ہے وہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ سماعت فرما لے تو تمام بھائی ضرور ضرور اس کا چرچا فرمائیں جزاک اللہ خیر عامر اچھا ابھی جی وعلیکم السلام بلیو سکائی بھائی مجھے ابھی پیم نہ کریں مجھے اصل میں بہت ابھی جلدی ہے سوالات بھی عشاء کے بعد ہوں گے ان اللہ تعالیٰ اور اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو ہم اسی وقت جواب دیں گے کیونکہ ابھی تیاری مجھے کرنی ہے تازہ بزرگ بھی شاید منانا پڑے اور پھر نماز کے لیے مجھے جانا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عشاء کے بعد ترابی کے بعد حاضری ہوگی السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و محفر اللہ وارث بھائی انشاءاللہ تقریبا اللہ تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا اور اس کے بعد پھر مفتی صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو پھر سوال اور جوابات جو گئے ہیں اس کا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ موجود رہیے روم میں اللہ وارث بھائی بلکہ اور میں کل سے اس کا ذکر کر رہا ہوں چار پانچ دفعہ روم میں ذکر کر چکا ہوں اس سوال کے حوالے سے جناب ہم خود انتظار میں ہیں کہ مفتی صاحب آج تلاوی پڑھ کے آئے تو انشاءاللہ اللہ ہم پوچھیں گے مصطفی بھائی بھی موجود ہیں مصطفی بھائی کیسے آپ کہہ سے افطاری کر لیا آپ نے نہیں آپ نے اب کہاں سے افتاری کر سکتے سب سے پہلے تو ہم کریں گے ویسے بھی ابھی یہاں وہ ابھی اثر کا وقت ہونے والا ہے تھوڑا ٹائم جی ہاں تو پاکستان میں جناب چاند نظر آ گیا اور آج پہلی تراویح روزہ ہوگا تو یہ برکت کا مہینہ جناب وہاں پہ بھی شروع ہو گیا اور شیطان جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے لیکن شیطان تو قید ہو گیا اس کی ضروریات جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے اور حرکتیں وہی کر رہی ہے خیر اللہ رحم کرے سب پر آج ہے اللہ وارث بھائی آپ نے مائک پر آنا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان یہ جتنے بھی تان ہیں نا یہ ازبکستان اور تاجکستان اور یہ جتنے بھی نون والے ہیں یہ سب کل روزہ رکھیں گے جب ایران ایران بھی یہاں بھی نون آ رہا ہے یہاں بھی چاند کل ہی نظر آئے گا آج نظر آ گیا ہوگا آج صرف بھائی جان یہ بھائی جان اور یہ ہندوستان اور پاکستان یہ جتنے بھی نہیں وہ والے اخبار تاجک ہے وہ تاجک ہے وہ اپنی چارے ہوتے ان کا بھی حساب کتاب پاکستان کی طرح ہے اور ایک پشتون ہے پشتون اکثریت زیادہ ہے تو وہ جناب اپنا اس ملک کا حساب کتاب ہے پشتون اکثریت ہے تو ان کے فیصلہ زیادہ مانا جاتے ہیں لیکن تاجک جو ہے وہ پھر بھی اپنا کر جاتے ہیں وہاں حساب کتاب تو میرے خیال میں میں نے کوئی ایسی نیوز بھی سنی مست بھائی ابھی جگہ کیا افغانستان میں دو عیدیں منائی گئی ہیں یا دو حساب کتاب سے روزے رکھے جا رہے ایک نے پہلے رکھ لیا اور ایک بعد نے یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے یہ صرف ان کو پہلے ہی نظر آ ہے بڑے بڑے کیٹو کے پہاڑ پہ چڑے ہوئے ہوتے ہاں ان کو سب نظر آ ہے ان کو ڈرون تیارے نظر نہیں آتے مگر چاند نظر آ جاتا ہے چھتے بیٹھ کے ڈرپ لگوانا ہوتا ہے اس کو ڈرون نظر نہیں آتا لیکن اسی علاقے کا ایک پٹا کو چاند نظر آ جاتا ہے رمضان کا بتاؤ یار آج ہے بھائی اللہ وارث بھائی تشریف لائے آپ میں روزے میں یار کار کون سی بات کرنے شروع <laughs> آج کوئی بھائی نار چڑی پلے کرتے ہیں. <laughs> amina ka lal aaya amina ka lal aaya amina ka lal amina ka lal aaya سب کے سفید ندر نور رہے زمانہ سب کے سفید ندرتا شخ گی سفید ناد بولو مینا کالان آیا مینا کالان آیا مینا کالا مینا کال آیا مینا کال آیا مینا کال آیا مینا کالا آیا مینا کالا ہر چرکاری کیا ja bolo marhaba mina ka lal aaya mina ka lal aaya mina ka lal mina ka lal aaya mina ka lal aaya mina ka lal aaya mina ka lal aaya کالا ہے حق کا جلوا سب کے شبید نل باز حق کا جلوا سب کے شبید ند آیا کتا شنا کالان آیا नाराला <laughs> بہار آئے شکل نکھار آئے پہاڑ آئے شکلے نکھار آئے سارا با... آئے آمینا سالان آیا آمنا سالال